ربنا اے ہمارے پروردگار وباس فی ہم ان میں بھیج یہ ہم کی ضمیر کی در لوٹ رہی ہے یہ ہے بات ربنا وباس فی ہم اللہ ان میں بھیج یہ ان میں سے کون مراد ہے بھائی امتم مسلما کہ امت مسلمہ میں بھیج کس کو بھیج ارض کرتے ہیں کہ رسول ان ایک رسول کو نکرہ آ گیا ایک تو رسول سے ویسے بھی مانا ایک رسول کے بنے اور تنوین نے اس کو اور تاکید دے دی اور تائید ہو گئی کہ ایک رسول لائن میں ایسے بھیج من ہم جو ان میں سے ہوں پھر وہی بات آ کہ امت مسلمہ میں سے دعا کون مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے دعا مانگی کہ پردگار اس مسلمان امت میں سے ہماری ہماری جتنی ضروریت نسل ہے اسے مسلمان رکھ اور اللہ ان میں سے ایک رسول کو بھیج تو پھر رسول جو آنے چاہیے تھے وہ ایسے ہونے چاہیے تھے جو ابراہیم کی بھی اولاد میں سے ہوں اور اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہوں دعا تو انہوں نے مانگی ہے اسحاق علیہ صلاح تعلیہ السلام انہوں نے تو دعا میں شرکت ہی نہیں ہے وہ تو یہاں تھے ہی نہیں تو ان کی اولاد میں آخری رسول کہاں سے آ جاتے سمجھ جھگڑا چل رہا تھا نا یہی کہ انہوں نے کہا کہ آخری نبی جس نے آنا تھا رسول وہ ہمارے یہاں آنا چاہیے تھا ہمیشہ بنی اسرائیل میں رسول آتے رہیں اور اب آخر پہ, پہ پہنچ کے بنی اسماعیل میں سے ایک آدمی اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں تو بنی اسماعیل کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں کیونکہ پچھلے تین ہزار برس سے رسالت پیغمبری وہ بنی اسرائیل میں ہی چل رہی ہے حتیہ کہ آخری آدمی عیسا علیہ سلام بھی ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئے اب ایک آدمی بنی اسماعیل سے اٹھتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے رسالے دے دی ہم کیسے سے مان لیں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس وقت دعا مانگی تھی اور اس دعا میں اسماعیل بھی شریک تھے ابراہیم علیہ السلام بھی شریک تھے تو اب رسول ایسا کوئی نہ کوئی تو آنا چاہیے تھا نا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی پوتا ہو اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بیٹا ہو یہی نسل آگے چلے اس علیہ السلام والی نسل میں نہیں تو پھر وہ ایک آدمی کون ہے بتاؤ دیکھا کیسا منطقی جواب ہے اس لیے یہ جو یہ جو دعا ہے اس سے ملتی جلتی چیز تو رات میں بھی آئی ہے بائبل میں اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بنی اسماعیل میں ایک رسول نے آنا ہے کیونکہ انہوں نے دعا مانگی ہے اب وہ کون ہو سکتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابھی ابراہیم میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی بشارت عیسا علیہ السلام نے دی تھی اور میں وہ ہوں جسے اس کی ماں نے خواب سے پہلے جو چیز دیکھی تھی وہ میں ہی رو یلّہ کی امی آ میری ماں کو جو خواب دکھایا گیا تھا والدہ ماجدہ کو میں اس کی تعبیر یہ ہے دیکھا آپ نے ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ جو اوپر آیا کہ من البیتی اسماعیل اس ضرور ابراہیم القواعدہ من البیتی و اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ اسماعیل تھے وہ یہاں آ کے کام آتی ہے بات اگر اس پہ اسحاق علیہ السلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام پھر ان کی امت میں ان کی نسل میں کوئی آ جانا چاہیے تھا لیکن اللہ نے ایسی چیز کی ہے کہ یہاں باندھ کے رکھ دیا اس بات کو کہ سوائے اس کے کوئی ایک رسول تو آ نہیں ہے اب بتاؤ بنی اسماعیل میں کون آیا تو سوائے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکد صلی اللہ کے اور کوئی بنتا ہی نہیں انہوں نے کہا پر اسمت اس مسلمہ میں سے ہو یتلو علیہم آیات کا اللہ تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے پہلی بات تلاوت کرے وہ جو الکتاب اور اللہ قرآن کی تعلیم دے انہیں کتاب کی وہ اور اللہ حکمت کی تعلیم دے ذکیم اور افردگار ان کا تذکیہ کرے ان کا انت العزیز الحکیم اور اللہ بلا شک کو شبہ تو ہی ہے تیری ذات ہے جو سب پر العزیز غالب ہے الحکیم حکمتوں کو تو جانتا یہاں پہ آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالی کے نام جتنے آ رہے ہیں یہ سب کے سب ال کے ساتھ آ رہے ہیں کئی جگہ پہ اللہ کے نام بغیر ال کے آتے ہیں سمیعم بصیر ایسے بھی آ جاتا ہے نا یہاں پر ہر جگہ ال کے ساتھ اسمی اللیم الطباب الرحیم العزیز الحکیم یہ کیوں آ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بتانا ہے کہ اتنی توحید رچی ہوئی تھی ان لوگوں میں شرک کے اتنے خلاف تھے کہ وہ کہتے ہیں انکا کا انت اللہ بلا شک و شبہ آپ اور آپ ہی آپ ہیں اللہ العزیز جو غالب ہیں اور تیرے غلبے کے علاوہ دنیا میں کسی کا غلبہ نہیں کسی میں طاقت نہیں الحکیم اور اللہ حکمت بھی ختم ہے تجھ پہ پردیگار تیرے علاوہ کوئی ایسا حکیم بھی نہیں دانا بھی نہیں ہر چیز تیرے ہی ساتھ خاص ترائے امتیاز ہے توحید حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کا جس کی ساری زندگی شرک کے خلاف جدوجہد میں گزری ہے وہ کیسے ان باتوں کو بار بار اللہ کے سامنے ارض نہ کرے اسی لیے یہ ہر جگہ ملے گا آپ کو تو انہوں نے ارض کیا کہ پردگیگار چار چیزیں ہوں یتلو علیہ آیاتک تیری آیات ان پر پڑھے وہ جو اللہ محمل کتاب کتاب کی تعلیم دے والمہ اور حکمت کی تعلیم دے وہ ذکیم اور اللہ ان کا تزکیہ کرے یہ آیت ایک اور جگہ بھی آئی ہے سورہ عال عمران دیکھیے آپ وہاں پہ بھی آئی ہے سورہ عال عمران چوتھے پارے میں چوتھے پارے میں تیسری سورت ہے یہ اور ایک سو چونسٹھ نمبر آئے تھے اس کی ملی؟ لقد من اللہ علمین اور اللہ نے بہت ہی احسان کیا ایمان والوں پر 164 سکسٹی فور ایک سو چونسٹھ من اللہ اور اللہ تعالی نے بہت ہی احسان کیا ایمان والوں پر اس باسیم رسول سہیم جب اللہ نے ایک رسول کو بھیجا یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پیچھے بھی لفظ دیکھتے جائیے انہوں نے دعا کیا مانگی ہے انہوں نے کہا ربنا نبا رسولا ایک رسول بھیج اللہ نے فرمایا رسولا ہم نے ایک رسول کو بھیجا دعا پوری ہوئی نا ان کی من انفسم اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے دو دو ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا رسول بھیجا مین انفسم ای میں سے انہوں نے کہا تھا رسول منہ اللہ امت مسلمہ میں سے اللہ نے کہا امت مسلم المومنی ایمان والوں پر احسان کیا اس بات افیم رسول یتلو علیہ آیات ہی وہ کیا کرتا ہے آیات کی تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے ان پر پڑھتا ہے خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں پہلی چیز کہی تھی کہ یتلو علیہم آیاتک اللہ تیری آیتیں پڑھ کے انہیں سنائے دوسری بات یوزکیم ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام السلام نے چوتھے نمبر پر یہ بات کہی تھی وہ یوزکیم اور ان کا تسکیہ کریں انہیں پاک کریں ہے نا سمجھ آ رہی اچھا وجو المول کتاب اول حکمہ اور انہوں نے تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ارض کیا تھا وجوال کتاب اول حکما اللہ نے کہا اور وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی اور حکمت چاروں چیزیں جو انہوں نے مانگی تھی چاروں چیزیں اللہ نے یہاں پہ جمع کر دی اس مقام کو رکھیے گا اپنے, اپنے پاس ہی اب آپ عال عمران کے بعد ایک اور آئے دیکھیے سرح جمعہ میں اٹھائیسویں پارے میں سورہ جمعہ میں آیت دیکھیے اور ترتیب کو ذرا خیال میں رکھیے کہ ترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کیا ہے اور ان دونوں آیتوں میں کیا ہے سورہ جمعہ اٹھائیسواں پارہ ہے باسٹھ نمبر سکسٹی ٹو نمبر سورہ ہے اور اس کی سیکنڈ آیت دیکھیے دوسری ملی اور وہ اللہ کی ذات جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں امیوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہاں بھی یہ کہا تھا نا رسول امن ہوں یہاں بھی آ گیا یتلو علیہ آیا ہی اور وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی آیات کو ہر جگہ پہلے آیا ہے کہ اللہ کی آیات کو تلاوت کریں ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے یہی مانگا ہے سوریہ عمران میں بھی یہ آیا ہے یہاں بھی وہ ذکی اور اللہ ان... وہ... وہ کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں یہی ترتیب سوریا عمران میں بھی ہے. ہے نا دوسرے نمبر پہ اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جہاں پڑھ رہے ہیں وہ آخر پہ چلا گیا وہاں ٹھیک ہے وہ جو اللہ محمود اور اللہ کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے جو جمعہ میں ہے وہی آل عمران میں ہے. یہی ہے نا ترتیب تو وہی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ ایک کسی آیت کو سامنے رکھ لیجیے. یا آل عمران والی یا جمعہ والی جو بھی آپ چاہیں وہ ان قانون ان قبل لفیظ عالم اور اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے چار منصب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلط نے تو دعا مانگی انہوں نے تو کوئی ترتیب کی نہیں اڈو نے کہا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے علیہ السلط اور اللہ تعالی نے جب گنوایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تم میں تو اللہ نے ہر جگہ اس کی دونوں جگہ پر ترتیب لگا دیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں دوسرے تزکیات تیسرے کتاب کی تعلیم اور چوتھے حکمت کی. یہ ترتیب جو ہے اس پہ شاہ ولی اللہ محدث بیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور ہمارے ساتھ سا یہ کہتے تھے کہ ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور ان کی خلافت اور ان کا منصب اس میں یہی چیز شاہ بلی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت دو طرح سے مت میں چلی ایک تو خلافت ظاہر کے اعتبار سے چلی کہ خلفا ہوتے رہے بادشاہ ہوتے رہے امیر المومنین ہوتے رہے حکمرانی انہوں نے سنبھالی انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خلافت جو چلی ہے وہ وہ شخصیات تھیں جن میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی کہ اللہ کے وہ اچھے بندے جو بیک وقت اللہ کی کتاب پہ بھی عبور رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھتے تھے اور تزکیہ بھی کر سکتے تھے جس شخص میں بھی یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی اور وہ شاہ صاحب کہتے ہیں امت میں اب تک چل رہی ہے اور ایک جگہ اپنی متعلق لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں میں صحیح وارث ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت شاہ صاحب نے بڑے بڑے دعوے لکھے ہیں ایسے دعوے لکھے ہیں کہ آدمی اگر ذرا سا بھی نا ہو تو حیران ہو جائے کہ حضرت یہ لکھتے کیوں اور ایک جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ چیز لکھو مجھے کہا گیا کہ لوگوں کو بتاؤ بڑے آدمی تھے چار چیزیں اللہ نے کہیں کہ ایک تو وہ آدمی ہونا چاہیے جو تلاوت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے وہ نماز روزہ یہ چیزیں سیکھے گا یہ تو عام مسلمان جیسے اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے تزکیہ کرے اور تزکیے کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تزکیہ کرنے کے ہونے کے بعد وہ جو الکتاب اولحکمہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت اس کی تعلیم اس کا اعتبار ہے جو تزکیے کے بعد دیتا ہے اور جس کا تزکیہ نہیں ہوا وہ اپنا وہ اگر کتاب اور سنت کی تعلیم دینے بیٹھ جائے گا تو گڑبڑ کرتے ہیں یہ ہے بات ہمارے اساتذہ اسے بڑی اچھی طرح سمجھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی کے پاس جاؤ پڑھنا ہے لکھنا ہے اور دین کی چیزیں سمجھنی ہیں دیکھتے رہنا کہ ان کا تزکیہ خود کتنا ہوا ہوا اور ٹھیک تذکیہ جو اس کا منصب ہے یہ اس امت میں ان لوگوں نے انجام دیا جو بنیادی طور پہ صوفیہ کہلاتے یہ جو پرانے زمانے کے صوفیہ تھے وہ اس تزکیے کے منصب پر پائز تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ بیت ہو گئی اور خلافت ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں حضرت نظام الدین علیہ رحمتہ اللہ نے لکھا ہے فرمایا کہ جب میں گیا پاک پتن اجودن تو شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت فرید الدین مسود شکر گنج رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور میں سارے راستے سوچتا رہا کہ حضرت سے یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا تو حضرت نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو تو میں بس اتنا ہی عرض کر سکا کہ مدت سے یہ ارادہ تھا اور حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ سیلاب اشتیاقت جاں خراب کردا محبت اور ملنے کے شوق نے کتنی جانوں کو برباد کیا ہے دنیا میں تو کہتے تھے حضرت نے مجھ سے پوچھا جب میں نے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کتنے پڑھے ہوئے ہو عقیدے میں کیا پڑھا ہے میں نے کہا حضرت فلاں فلاں تو فرمایا یہ کافی نہیں اور اتم ایک کتاب کا نام دیا اور مجھ سے کہا وہ پڑھی ہے میں نے کہا جی نہیں تو فرمایا ابو شکور سالمی کی اتم مجھ سے پڑھنی ہوگی میں نے کہا حضرت بہتر پھر فرمایا قرآن تو میں نے بتایا حضرت اتنا پڑھا ہے تو فرمایا یاد کیا ہے میں نے کہا نہیں تو فرمایا قرآن کو یاد کرو آدھا سلوک تزکیہ قرآن سے ہو جاتا ہے یہ یاد کرنا پڑے گا پھر مجھ سے فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے تو فقہ کی کتابیں میں نے بتائیں تو فرمایا ٹھیک ہے پھر مجھ سے پوچھا کراط میں کیا پڑھا ہے تلفظ بھی قرآن کا صحیح ہونا چاہیے تو میں نے بتایا تو حس نے فرمایا یہ کافی نہیں مجھ سے پڑھنا ہوگا اور چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ حضرت نے مجھے پڑھائے اور فرمایا بس یہ جی کافی ہے اب سارا پڑھ لو اب ایسے مشائق ملتے ہیں جو کسی مرید سے پوچھا کریں کہ میاں پڑھے لکھے کتنے ہوں قرآن کتنا پڑھا ہے حدیث کتنی پڑھی ہے فقہ کے مسائل کتنے آتے ہیں اب تو کوئی آئے صحیح ہاں یہی ہے اب تو کوئی آئے بس بیت ہونے کے لیے اور بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کوئی تو آیا اور اب تو خلافتیں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں کہ اتنی آسانی سے تو لوگ بیت نہیں کرتے تھے پچھلے زمانے کے مشائف اس کی وجہ ہے اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ لوگوں میں گمراہی عام ہو گئی ہے تو بعض مشائف اس لیے کہتے ہیں کہ چلو بھائی آتا رہے گا کچھ نہ کچھ اللہ کا نام سیکھ جائے گا اب اتنی کڑی شرطیں کون لگائے اس لیے جو محققین تھے وہ اس تذکیے پر زور دیتے تھے دنیا میں نام گونجتا تھا محبوب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا اور ڈنکا پٹا ہوا تھا حضرت کا کون نے نہیں جانتا سب جانتے تھے سوائے ہندوستان والوں کے باقی سب جانتے تھے ہاں ان کو خبر ہی نہیں ہوئی اتنا بڑا آدمی وہاں موجود تھے اور جب خلافت کی اور ان چیزوں کی تو حضرت کی عمر نبے برس کے قریب قریب ہو گئی اور اتنی بڑی عمر میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے تعلق کے باوجود صرف بیس بائیس آدمیوں کو اجازت دی خلافت کی کوئی بات ہی نہیں تھی تاکہ معیار برقرار رہے یہ چیزیں تھیں اور تزکیہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا شاہب القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تذکیہ کا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ لیمیا یہ دعوت وزیمت مکمل کر دیجیے بس آپ کا تزکیہ تو جس کام میں بھی انہیں لگا دیا تھا لیکن تزکیے کے بغیر جو کتاب و سنت ہوتی ہے وہ بھائی بڑی مشکل چیزیں پڑ جاتی ہیں یا تو اس آدمی کا تذکیہ ہوا ہوا ہو اور یا پھر اس انسان کا تعلق ایسی جگہ سے ہو کہ ان کے علاوہ دین کی بات نہ کرتا اس لیے اب یہ جو دین میں نئے نئے گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہیں رہ کے دین نہیں سیکھا کسی کے ہاں جاتے دو چار جوتے پڑھتے کھاتے بلکہ جوتے سیدھے کرتے تو پھر پتا چلتا کہ سختی سے جب مرحلہ ہوتا ہے کیسے انسان گزرتا ہے کیا شدت برداشت کرنی پڑتی ہے کیا چیزیں ہیں ذکر اذکار ہیں تو پھر جا کر تزکیا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں چونکہ لوگوں میں یہ مسئلہ رہا نہیں نا بس کتابیں پڑھ لیں اور اب تو پڑھنا بھی اٹھ گیا اب تو کافی ہے سی ڈیز ہاں وہ گوگل بھی مرشد وہ تو بہت ہی کافی اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں رہا مطلب قرآن بھی نہ پڑھو کسی کاری کے پاس بھی جا کے نہ پڑھو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لو لاہو اللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھنے سی ڈی سے میں کہتا ہوں وہ جو نور اساتذہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہے وہ نور ادھر سے کیسے منتقل ہوگا وہ جو اساتذہ سے ایک تعلق انسان انسان سے بنتا ہے نا یہ کہاں سے پورا ہوگا اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے اسی ترتیب سے اس آیت کو بیان کیا ہے وہ <وَيُزَكِّهِم> یو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں وہ جو الکتاب اول حکمہ اور تعلیم دیتے ہیں وہ کتاب کی اور حکمت سے مراد سنت اور حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ دونوں تفصیلیں کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی بھی تعلیم دے دیتے تھے اور قرآن کی سمجھ بھی تھی بہت بڑی شخصیت جو تھی وہ گزری ہے معاورشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی اور حضرت کو صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ مجدد کہتے تھے اس گنگوئی رحمت اللہ کے سلسلے میں اللہ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی اور معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح سے کامل تھے حدیث کوئی جواب نہیں تھا ان کا ساری زندگی پڑھاتے رہے قرآن پاک کی تفسیر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کو روک لیا اور فرمایا تو مجھ سے قرآن پڑھ کے جانا یہ انہی کا طرز ہے جس طرز پہ ہم نے پڑھی اور جس پہ آپ سن رہے فکا حس گنگوئی رحمت اللہ میں کمال تھا مفتی تھے فتح رشیدیہ ہاں ان کے دیکھیں اس زمانے کے لکھے گئے ہیں گرچہ لیکن لیکن ایک ایک جملہ ہے کہ بس وہ سارے نچوڑو خلاصہ ہے ان چیزوں کا ہندوستان گئے تو وہاں ایک گاؤں میں بارش کی وجہ سے مکانات گر پڑے تھے تو اس گاؤں کے لوگ گنگوئی احمد اللہ کے پاس آتے تھے جمعے میں اور جمعے میں وہ اپنی کاپی ایک لے آتے تھے اور اس پہ سوال لکھتے رہتے تھے سارا ہفتہ تو حضرت جمعہ پڑھا کے جب بیٹھتے تھے تو ان سوالوں کے جواب لکھ کے حضرت کو دکھا دیتے تھے کہ حضرت فتوا یہ وہ ایسی کوئی دس کاپیاں مل لیں کسی کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا تو کاندھلا میں وہاں کے لوگوں نے اس کو جمع کیا اور ہزار کے قریب فتوی حضرت کے اور مل گئے اتنے خزانے پڑے ہیں لیکن قدر کس کو کہ ان بزرگوں نے کتنے کام کیے از گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے جو شاگرد آگے چلے ہیں نا ان میں جو فقہ تھی یہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے لے دی ان حضرات نے بڑے کمال کیجیے مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دار العلوم دیوبند کے مفتی تھے فقہ حضرت کی وہاں چلی گئی اور حدیث میں خاص طور سے جن لوگوں نے حضرت سے فائدہ اٹھایا ہے ان میں ماں حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث انہوں نے اور اور اور ان کے مقابلے میں ان کے پائے کے بزرگ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ تھے اور خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ خود بھی شیخ الحدیث تھے اور ان کے بعد شیخ الحدیث ماں محمد, محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کیا کہنے پوری دنیا میں حضرت کا نام حدیث ادھر آ تھی حضرت کی حز گنگوئی رحمت اللہ کے سے میں حدیث پہ بڑا کام لوگوں نے کیا اور قرآن پہاپ اس کو حضرت کے خلفا میں شابد الرحیم صاحب رائے پری رحمت اللہ ہے ساری زندگی بس یہی کرتے رہے کہ قرآن کے مدرسے قائم کرتے رہے ادھر ادھر ادھر ادھر مشرقی پنجاب پورا جو تقسیم کی وجہ سے برباد ہو گیا اس مشرقی پنجاب میں پورا باغ لگ گیا تھا نرسری لگا دی تھی حضرت نے ہر جگہ قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو بکھا اور یہی نسبت ان کے ان کے بعد ان کے ان کے خلیفہ شاہب القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آئی اور قرآن پاک کی تفسیر تعلیم ان کے ہاں بھی تھی قرآن کے ساتھ ذوق تھا اور شاہد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قرآن پاک کی یہی نسبت شیخ میں آئی محبوب السلی ندوی رحمتہ اللہ علیہ میں وہ ہم سے خود کہتے تھے کہ میری کوئی تقریر ایسی زندگی میں نہیں ہے جس کا تانا بانا قرآن سے نہ ہو اور بارہا ایسے ہوا اگر تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جو آیت پہلے پڑھی ہے اس کاری نے بس ہمیں اس سے اپنی تقریر کا مواد مل گیا ہے بس قرآن پاک سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے کئی مرتبہ فرمایا کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی بات سے جی نہیں چاہتا ہم تقریر کریں کچھ اور قرآن پاک کو انہوں نے تفسیر کو ندوہ میں پڑھایا بھی اور پڑھا بھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو قرآن جو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک چیز تھی اللہ کا انعام تھا وہ اس شاخ میں آ گئی اگرچہ یہ سارے حضرات ان پہ غلبہ اور چیزوں کا بھی رہا مثلا حدیث والے بھی قرآن پڑھتے تھے فکا والے بھی قرآن پڑھتے تھے لیکن امتیاز حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سے یہ چلا اور سب کا تزکیہ تھا تو اس لیے یہ جو تزکیے کی شرط ہے نا یہ جہاں نہیں پائی جاتی میں حس کتابوں سے علم اور میں اس گھر میں بیٹھ کے پڑھنے سے اور اس حادثہ سے تعلق نہ رکھنے سے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے تو اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ترتیب دیکھیے وہ ہر وہاں وہی ترتیب ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تذکیہ کرتے ہیں اور تزکیے کے بعد کتاب و سنت کائی کیونکہ اس میں اپنے نفس کی آمیزش شامل نہیں ہوتی فتوا دیتے ہیں تو کھڑا دیتے ہیں کیونکہ اپنے نفس سے مٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ چیز اور یہی قرآن پاک کی نسبت الیاسا رحمت اللہ علیہ میں آ گئی وہ بھی از گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیت ہو گئے تھے بچپن میں اور ما الحس صاحب رحمت اللہ علیہ نے علیمیا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ دہلی میں حضرت شیف لائے ایک دن ہمارے کمرے میں اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور میرے ماتھے کو چواں سے کہا علیمیا تمہیں کیا دیں چپ رہا تو حضرت نے فرمایا اچھا جائیے نعمت آپ کو حضرت کہتے تھے میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا تھا کچہری روڈ لکھنؤ میں مسجد تھی اور فرمایا حضرت کے کہنے کے بعد ایسے ایسے اثرات آنے لگے ایسی ایسی چیزیں قرآن پاک کی کھلنے لگیں کہ میں نے اس طرز کو ختم کر دیا میں نے کہا یہ باتیں اگر میں لوگوں سے بیان کی تو لوگ تم مجھے مار ڈالیں اتنا علم اللہ نے اور فرمایا مایاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے ندوہ میں تو میں حضرت کو لے گیا ساری عمارتیں دکھائی اور ایک اونچی جگہ پہ عمارت میں پہنچ کے میں نے کہا حضرت اس پہ ایک نظر ایسی ڈال دیجئے جیسے آپ سہارنپور کو دیکھتے ہیں اور جیسے آپ دیوبند کو دیکھتے ہیں لیاض صاحب رحمت اللہ علیہ کی عظمت ان کی بزرگی ان کے تقدس ان کی ولایت ان چیزوں پہ حضرت بار بات کرتے تھے فرمایا میں نے سیر کیا کہ ایک بار ندوہ کو ایسی نظر سے دیکھ لیں جیسے آپ دیوبند اور سہارنپور کو دیکھتے ہیں تو حضرت بڑے خوش ہوئے ان سے مجھے بڑی دعائیں ملی تو یہ ہے تزکیا ربا نا وباس فیم رسول نے عرض کیا کہ پرورگات ایک رسول ان میں بھیج یتلو علیہم آیاتی کا جو تیری آیاتی نے پڑھ کر سنائے وہ جو اللہ محمول کتاب اول <وَالحِكْمَة> حکمہ اور اللہ کتاب کی تعلیم بھی دے انہیں اور حکمت کی بھی اور ان کا تزکیہ بھی کرے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جیسے آدمی مانگتا ہے لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے کیسے احسان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تزکیے کے بعد تعلیم دیتے ہیں پھر اسی کتاب کی اور سنت کی تو حکمت سے مراد مفسرین نے دو چیزیں لی ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا فہم قرآن کا سمجھنا اور ایک وہ کہتے ہیں کہ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ سنت کی اتباع جائے ان کانت العزیز الحکیم اور انہوں کیا اللہ تیری ذات ہے جو سب پہ غالب ہے تو ارادہ فرما لے تو تیرے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور حکیم اللہ تو دانا ہے تو جانتا ہے اے اللہ تو حکمت والا ہے کہ کب بھی سستی نے آنا ہے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما